یا نبی اللہ وعلی آلکا و صحابکا یا نور اللہ موسیقی موسیقی مالک خلد و قوسر شاہ بحر و بر مدینہ کے تاجور انبیاء کے سرور رسولوں کے افسر رسول انور محمود دعوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے بخشش نشان اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملے یعنی آپس میں ملاقات کریں اور مسافر کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ تعالی والی وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گنا بخش دیے جاتے ہیں الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وسحب و علیکم السلام مدنی چینل کے ناظرین آج رسول جب ملاقات ہو کسی سے تو پہلے سلام کرنا چاہیے پھر ہاتھ ملانا چاہیے اور ہاتھ ملاتے وقت یوں فروں واہ یہ دعا دینی چاہیے اور دبے پاک بھی پڑھنا چاہیے یاد رکھیے جو مسلمان دو بھائی آپس میں ملتے ہیں وہ جب بھی دونوں ہاتھ ملاتے ہیں ملاقات ہوتی ہے یہ قبولیت کا وقت ہے اور اس وقت دعا قبول ہوتی ہے تو یغفر اللہ علیہ وقم اللہ تعالیٰ میری آپ کی مقصد فرمائے یہ دعا دینی چاہیے اور دودے پاک پڑھیں گے تو دونوں کے گنا بخش دیے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ملاقات کے وقت یہ توفیق دے کہ ہم یاد بھی رکھیں اور عمل بھی کریں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و سخبی وبارک وسلم وہ اعمال جو قبر کو جہنم کا گڑھا بناتے ہیں. اس میں ایک عمل سود خوری بھی ہے اور ایک تعداد بدقسمتی کے ساتھ اس کے اندر ملوث پائی جاتی ہے چنانچہ جہنم میں لے جانے والے اعمال یہ مکتبۃ المدینہ نے بڑی شان کے ساتھ شائع کی ہے اللہ بہت پرانی کتاب ہے اس کو اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے اس کی دو جلدیں اور پہلی جلد میرے ہاتھ میں اس وقت اس میں حضرت امام احمد بن حجر مکی حتمی شافعی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں ہوا یوں کہ میں چھوٹا تھا اور پابندی سے اپنے والد صاحب کی قبر پر حاضری دیا کرتا تھا اور یاد رکھیے کہ ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کی قبر پر حاضری دینی چاہیے اور سیدی اعلی حضرت نے فتح وار شریف میں جمعہ بعد فجر کا وقت افضل لکھا ہے ماں یا باپ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے حقوق ختم نہیں ہوتے قبر پر حاضری ان کا حق ہے ان کا قرضہ معاف ادا کرنا ان کا حق ہے ان کے عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں یہ بھی ان کا حق ہے گناہوں سے بچ کر انہیں قبر میں رنجیدہ ہونے سے بچا یہ بھی ان کا حق ہے تو برد یہ حضرت فرماتے ہیں امام احمد بن حجر مکی حتمی شاف علی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے والد کی قبر پر حاضری دیتا تھا قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا ایک بار رمضان میں نماز فجر کے بعد میں قبرستان گیا غالب رمضان کا آخری اشرہ بلکہ شب قدر تھی اس وقت قبرستان میں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا ابھی میں نے اپنے والد صاحب کی قبر کے قریب بیٹھ کر قرآن پاک کا کچھ حصہ ہی پڑا تھا اچانک شدید آہو بکا رونے دھونے کی آواز آنے لگی رونے والا بار بار آہ آہ یوں کہہ رہا تھا چونے سے تیار شدہ سفید چمکدار قبر سے یہ آواز آ رہی تھی اس آواز نے مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا میں نے تلاوت چھوڑ کر وہ آواز سننا شروع کی میں نے قبر کے اندر سے عذاب کی آواز سنی اور عذاب میں مبتلا شخص آہوزاری کر رہا تھا سننے سے گھبراہٹ ہو رہی تھی کچھ دیر تک میں آواز سنتا رہا پھر دن روشن ہو گیا تو وہ آواز آنا بند ہو گئی پھر ایک شخص میرے قریب سے گزرا اس نے پوچھا کس کی قبر ہے میں نے اس سے پوچھا کس کی قبر ہے کہا یہ فلاں کی قبر ہے حضرت امام احمد بن حجر مکی ہتمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں اسے جانتا تھا یہ کثرت سے مسجد میں آتا جاتا تھا جس کی خبر سے رونے دھونے کی آہوزاری کی آواز آ رہی تھے عذاب کی آواز آ رہی تھی اس کے بارے میں فرماتی کہ میں بچپن سے اس کو, کو جانتا تھا یہ مسجد میں بہت آتا تھا نماز وقت پر ادا کرتا تھا اور زیادہ باتیں بھی نہیں کرتا تھا بےجا گفتگو سے پرہیز کرتا تھا تو چونکہ میں نے اسے دیکھا ہوا تھا میں نے پہچان لیا مگر اس کی موجودہ حالت سے مجھے بہت گھبراہٹ ہوئی کہ یہ کیا یہ شخص تو مسجد میں آتا تھا نماز پڑھتا تھا اور زیادہ باتیں بھی نہیں کرتا تھا تو اب میں نے معلومات کی کہ اس کے اعمال کیا تھے جب میں نے پوچھا تو معلوم ہوا وہ سود کھایا کرتا تھا ایک تاجر تھا ٹریڈر تھا بوڑھا ہو گیا تو اس کا مال کم ہوا تو اب اس کے خبیس اور ظالم نفس نے اس کو دھوکا دیا شیطان نے اس کے دل میں سود کی محبت ڈالی یعنی شیتان نے یوں ورایا کہ تو بوڑھا ہو گیا تیرا گزر کیسے ہوگا تو اس نے سود کا کام شروع کر دیا اللہ کی پناہ اور یہی وجہ تھی کہ رمضان بلکہ شب قدر میں بھی اسے دردناک عذاب دیا جا رہا تھا اللہ کی پناہ اللہ کی پنا اللہ میں عبرت کی توفیق خطا فرمائے ایک اور واقعہ جو کہ دورے حاضر کی ہے جوہرا بعد ٹنڈو آدم باول اسلام سندھ ایک کپڑے کا تاجر اس کا جنازہ قبرستان میں لایا گیا امام صاحب نے نماز جنازہ کی نیت باندھی مردا اٹھ کر بیٹھ گئے اب لوگ خوفزدہ ہو گئے امام صاحب نے بھی نیت توڑی اور کچھ لوگوں کی مدد سے اس مردے کو دوبارہ چارپائی پر لٹا دیا تین مرتبہ ایسا ہوا کہ مردہ اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ جاتا تھا امام صاحب نے مرنے والے کے رشتہ داروں سے پوچھا کیا یہ خور تھا کہا ہاں یہ سود خور تھا امام صاحب نے کہا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا لوگوں نے بغیر نماز جنازہ کے لاش اس کی قبر میں رکھی تو جیسی رکھی قبر زمین کے اندر دھس گئی اللہ کی پناہ تو اب لوگوں نے مٹی وغیرہ سے دبا کر بغیر فاتحہ کے گھر کی طرف را لی اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ امیر اللہ پناہ سنت مدنی پھول عنایت فرما رہے ہیں شیر کی صورت میں سود سودو رشوت میں نت ہے بڑی سود رشوت میں ست ہے بڑی سود سو رشوت میں نو ہے بڑی اور Hey! قبر جو ہے جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھ اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے رہے اور تبارک کا تعالی ناراض ہوا سود خوری کرتے رہے تبارک کا تعالی ناراض ہوا تو قبر جہنم کا گڑھ بن سکتی ہے اور وہ بوڑھے جو ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے مال کو کسی سودی ادارے کی ترقیب میں کر لیتے ہیں ان کو ڈر جانا چاہیے عبرت حاصل کرنی چاہیے وہ نادان جو سود اور رشوت کے لین دین سے اپنے مال کو بڑھانا چاہتے ہیں انہیں بھی ڈر جانا چاہیے سود اللہ کی پناہ یہ تو بے سود ہے اس کا فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہے ہمارے پیارے آکاش صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لانت فرمائی کس پر سود لینے والے پر سود دینے والے پر اس کا کاغذ لکھنے والے پر اس پر گواہی کرنے والوں پر فرمایا سب برابر ہے صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1598 اس کا خلاصہ میں نے پیش کیا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم فرماتے ہیں سود تہتر گناوں کا مجموعہ ہے سیونٹی ان میں سے سب سے ہلکا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے اللہ کی پناہ توبہ توبہ توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ, استغفر اللہ اب وہ سود سے حج کرتا ہے سود سے شادیاں کروا رہا ہے سیاست چمکا رہا ہے کاروبار بڑھا رہا ہے اگر اللہ کی پناہ یہ بےغیرت آدمی ہے اور انتہائی غلط آدمی ہے کیوں سود کا کاروبار کرتا ہے اور اس کی نروست میرے اکالی سلا تو سلام دیا فرما رہے ہیں کہ ان میں تہتر گناہوں کا مجموعہ سود سب سے ہلکا یہ کہ آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا ہو کتنا ہی وہ مالدار ہو کتنا ہی مشہور شخص ہو اگر یہ کام کرے تو وہ تو وہ سب سے نفرت کریں گے تو یہ شخص اچھا نہیں میرے آکا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر سود کا ایک درہم ہم کھائے تو چھتیس دفعہ تھرٹی سکس ٹائمس کرنے سے زیادہ سخت اللہ کی پناہ اللہ کے پناہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی رات میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح تھے اور اس میں کیا تھا سانپ اس میں کیا تھا سانپ تھے سانپ اسنیکس اور وہ باہر سے نظر آ رہے تھے میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں تو جبریل امی علی سلام نے بارگار اسالت میں عرض کی یہ سود کھانے والے ہیں اللہ کی یہ سنو ابن اپنے ماجا کی حدیث پاک کا خلاصہ میں نے پیش کیا حدیث نمبر ہے دو دو سو ڈبل ٹو سیون تھری مفتی احمد یارخان نعمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو حدیث پاک آخر میں ہم نے سنی اس کے تحت اگر پیٹ میں خلاص ورض کرتا ہوں معمولی کیڑا پیدا ہو جائے تو تندرستی بگڑ جاتی آدمی بے قرار ہو جاتا ہے اب جس کا پیٹ سانپوں سے بھرا ہو جس کے پیٹ میں بچھو ہوں اس کو تکلیف کیسی ہوگی اس کی بے قراری کیسی ہوگی رب تبارہ و تعالی ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے ہمیں گناہوں سے بچائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اچھے اعمال رب کو راضی کرتے ہیں برے اعمال رب کی ناراضی کا سبب بنتے ہیں اسی طرح مزید سنیے شہر صدور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نکل کرتے ہیں کہ سیدنا ابو عبد بن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ باد نماز اثر گھر سے باغ کی طرف چلا مغرب سے پہلے قبرستان سے گزرا تو ایک قبر لوہار کی بھٹی کی طرح سرخ تھے اور مردہ اس میں پڑا ہوا تھا میں نے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا یہ ظالمانہ ٹیکس وصول کرنے والا تھا اور آج ہی مرا ہے اللہ کی پتا توبہ بہت اللہ اللہ اب قبر میں عذاب ہوا تو کہاں دوڑ کے جائیں گے کس کو مدد کے لیے بلائیں گے تو وہ جو ٹیکس لگانے والے اور ٹیکس وصول کرنے والے ظلم اور رشوت کا لین دین جو کرتے ہیں ان کو بھی ڈر جانا چاہیے اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجا ہی نبی لمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم